استخارے کی کرامات اللہ تعالی نے استخارہ میں عجیب تاثیر رکھی ہے کبھی آپ نے استخارہ کی مسنون دعا میں غور فرمایا دعا کیا ہے حضرت آقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح معجزہ ہے دعا شروع کرتے ہی دل عرش سے جڑ جاتا ہے اور رحمت چھم چھم برسنے لگتی ہے بعض حالات اور اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان نماز ادا نہیں کر سکتا خواتین پر ایسے اوقات زیادہ آتے ہیں تب صرف اس دعا کو چند بار مانگ لینا خیر کو زمین پر لے آتا ہے مگر اصل تاثیر استخارہ کی دو رکعت نماز اور چار سجدوں کے بعد اس دعا سے حاصل ہوتی ہے ایک صحیح روایت میں ارشاد فرمایا نکاح کے پیغام کو دل میں چھپاؤ پھر اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرو پھر استخارہ کی دعا اس میں اپنی حاجت اب رشتہ درست ہوگا تو خیر سامنے آ جائے گی اچھا نہیں ہوگا تو جان بچ جائے گی کئی افراد نے بتایا کہ بعض جائز کاموں کی خواہش تھی مگر وہ بہت مشکل تھے استخارہ کیا تو اتنے آسان ہو گئے کہ اسباب بنتے چلے گئے کوئی چیز خریدنی تھی مگر بھاری لگ رہی تھی استخارہ کیا تو آسانی سے مل گئی اور بعض اوقات کوئی ضرورت یا جائز خواہش بڑی سختی سے سر اٹھاتی ہے استخارہ کیا تو وہ دل سے ہی نکل گئی یعنی خیر نہیں تھی مگر شیطان خواہ مخواہ اسے ضرورت بنا کر پریشان کر رہا تھا استخارے کی کرامات بے شمار ہیں استخارہ کی کثرت ہو تو دل روشن ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کے الہام کا دروازہ کھل جاتا ہے